بسم اللہ الرحمن الرحیم تراونواں مکتوب سما کے بیان میں عزیز بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تمہیں بزرگی عطا فرمائے معلوم کرو کہ دل اور دماغ اسرار خداوندی کے خزانے اور جواہر معانی کی کانیں ہیں اور ان اسرار و معانی کا دل میں پوشیدہ ہونا اس طرح ہے جیسے پتھر اور لوہے میں آگ پوشیدہ ہوتی ہے اور سما اس آگ کا پیدا کرنے والا ہے جو اس لوہے اور پتھر میں پوشیدہ ہے بس سما سے وہی چیز ظاہر ہوتی ہے جو اس دل میں چھپی ہوئی ہے جس طرح گھڑے اور سراہی سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں موجود ہوتی ہے بس یہاں سمجھنا چاہیے کہ جس دل میں خدا وند از کی محبت زیادہ ہوگی اور وہ اس کے دیدار کا مشتاق ہوگا اس کے حق میں سما شوق کا بھڑکانے والا اور عشق و محبت کو بھرنے والا ہے اور اس آگ کو ظاہر کرتا ہے جو کے نہال خانے میں دبی ہوئی ہے نہا خانے میں دبی ہوئی ہے اور مکاشفات و ملاطفات کے ذریعے وہ احوال شریفہ ظاہر ہو جائیں گے جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تس جانو کہ جس کو یہ دولت نصیب ہے اور اس نعمت کا لطف حاصل کرنے والا ہے تو اس کے احوال شریفہ کو صوفیوں کے زبان میں وجد کہا جاتا ہے اس صورت میں سما کا سننا حلال ہی نہیں بلکہ مستحب ہے اور واجب ہو جاتا ہے یہ وہ قدم ہے کہ اٹھتا ہے تو عالم ہزل یعنی لہو و لعاب میں ہے مگر اس مقام کے سالک کے سما میں اس مقام کے سالک کے سما میں پہنچتا ہے تو وجد یعنی بزرگی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ صاحب سما اپنی فطرت بشری سے بدل چکا ہے جو چیز اس کو ملتی ہے وہ بھی بدل جاتی ہے اسی لیے پیران طریقت نے فرمایا ہے کہ ان کے سامنے رندانہ اشعار شراب و کباب کے متعلق گائے جاتے ہیں لیکن وہ اس کے دوسرے معنی لیتے ہیں لفظ وصال سے دیدار الہی فراق سے حجاب خداوندی اور چشم سے نظر لطف اور خدا کی مہربانیاں مراد لیتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم کا اندازہ ہے کہ ولے تد الانی الا عَيْ علم و بصری اور وہ بنایا گیا میری آنکھوں کے سامنے یعنی میرے علم اور میری بصارت کے سامنے زلف سے قرب خداوندی کے معنی سمجھتے ہیں زلف تاکہ وہ ہمارے لیے قرب خداوندی کا وسیلہ ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ زلف سے الوحیت کے اشکال کا سلسلہ مراد لیں جیسا کہ کہا ہے قطع گفتم بشمارم شمارم سریک حلقۂ زلفش تابو کے بد تفصیلش سر جملہ برارم ندید بمن بسر زلف مشک... مشکنیس یک پیچ غلط شمارم میں نے چاہا کہ اس کے زلف کے گھونگر کا ایک سرا شمار کروں تاکہ اس کے اجمال سے تفصیل کا مشاہدہ کر سکوں میرے سرادے پر اس کی زلف مشکی کا ایک ایک بال ہنسنے لگا اور ایک ایسا پی ایچ پی दिया ڈال دیا کہ میں گنا دنا سب بھول گیا یعنی اگر کوئی چاہے کہ اپنے تصرف و کوشش سے برگاہ الوحیت کے عجائبات کا ایک تارے مو بھی شناخت کر سکے تو اس میں ایک شکن ایسی پڑ جاتی ہے کہ سارا انداز و شمار غلط ہو جاتا ہے اور عقلیں مدہوش ہو کر رہ جاتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زلف سے کفر کی ظلمت مراد لیں اور چہرے کی چمک سے ایمان کا نور مطالعہ کریں جیسا کہ کہا ہے شعر مل کے رخت کے بود دلم دلف تور بود ہند دنگر کے مسلمان فرو فروغ میرا دل تیرے رخسار کی ملکیت تھا جیسے تیرے زلف لے گئی حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان کا حق ایک ہندو لے اڑا شیر رنگ زلف توسیا کردہ دوست دوے روزگار نور رویت محف کردہ ظلمات شبراہ برد بردز تیری کالی کالی زلفوں نے دن کو بھی تاریخ کر دیا ہے اور تیرے رخسار کی چمک نے اندھیری رات کو روشن کر کے دن بنا دیا ہے الفظ کفر سے اپنی ہستی اور اپنے اعمال کا چھپا لینا مراد لیتے ہیں اور اوتاط سے اپنی خودی سے پھر جانا سمجھتے ہیں جیسا کہ ایک بزرگ نے کسی کو یہ شیر کہتے ہوئے سنا شیر کافر نہ شوی عشق خریدار تو نیست مرتد نہ شوی کلندری کار تو نیست تو جب تک کافر نہ ہو جائے عشق تجھ کو قبول نہ، نہیں کرے گا اور جب تک مرتد نہ ہو جائے کلندری کے قابل نہ ہوگا یہ سن کر اس بزرگ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے اس کیفیت کا سبب پوچھا انہوں نے کہا کہ لغت میں کفر کے معنی چھپ جانے کے ہیں اور کافر پوشیدہ ہوتا ہے کسان جو بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے اسے کافر کہتے ہیں شیر کے یہ مانی ہوئے کہ جب تک تیرا وجود اور تیرے آمال تجھ سے اور تمام مخلوق سے پوشیدہ نہ ہو جائیں تیرے عشق و محبت کا دعوی درست نہ ہوگا جب تک اپنے آپ اور اپنے نفس سے بیزار نہیں ہو جائے قلندری کا دم مارنا صحیح نہیں ہے جب مستی اور شراب کی باتیں سنتے ہیں جیسے شیر، گر میں دو ہزار رتل پر پیمائی تا خود نہ خوری نیا شدت زیبائی اگر تو دو ہزار رتل یعنی جو کہ پیمانہ ہے ناپتا چلا جائے تو کیا ہوتا ہے جب تک خود نہ ناپیے تجھے کیف و سرور حاصل نہیں ہو سکتا اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ دین کا کام محض علم اور گفتگو نہیں سمرنا بلکہ ذوق دل سے آراستہ ہونا ہے اگر عشق و محبت اور زحد و تقوی کی ہزار باتیں کیا کرے اور کتابیں تصنیف کر ڈالے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک وہ باتیں تجھ میں پیدا نہ ہو جائیں اور جب خراباتی اشعار سنتے ہیں جیسے شعر ہر کو نجربات نہ شد بے دین است زیرا کے خرابات اصول دین است جو شخص میں خانے میں نہ گیا ہو وہ بے دین ہے کیونکہ شراب خانہ ہی تو دین کی بنیاد ہے اس شعر سے یہ مانی سمجھتے ہیں کہ یہ صفات بشری جو زندگی کی آبادیاں سمجھی جاتی ہیں جب تک خراب اور ویران نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ صفتیں جو انسان کے جوہر میں پوشیدہ ہیں ظاہر نہیں ہو سکتی اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عربی زبان کا کوئی شعر سن کر اس کے ایسی معنی ایسے معنی سمجھتے ہیں جو در حقیقت اس کے معنی نہیں ہوتے اور اس سے ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے شعر میں زنی فن اللہ ہم سوائے تمہارے خیال کے خواب میں بھی کچھ اور نہیں دیکھتے ایک صوفی کو یہ سن کر حال آ گیا لوگوں نے پوچھا یہ کیسا حال ہے کہ آپ خود اس کا مطلب نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا میں کیوں نہیں جانتا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم زار اور درماندہ ہیں اور خطرے میں گھرے ہوئے ہیں ایک بزرگ کسی بازار سے گزر رہے تھے ایک لکڑی بیچنے والا کہہ رہا تھا خیار ان عشرت بحب ایک پیسے کی دس لکڑیاں یہ سن کر ان کو وجد آ گیا لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تو انہوں نے جواب دیا ادا كان خیار الناسی عشرت و فما قیمت و جب دس نیک انسانوں کی قیمت ایک پیسہ ہے تو برے انسانوں کی کیا قیمت ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیر ایک ہو مگر ہر شخص اپنے مرتبے اور حال کے اعتبار سے مختلف معنی سمجھے جیسا کہ ایک لونڈی دجلا دجلائے بغداد کے کنارے گھڑا بھر رہی تھی اور گنگناتی جاتی تھی سبحان رب السمائی ان المحب لفل افائی پاک ہے آسمان کا پروردگار بے شک اس کرن جو مصیبت میں گرفتار ہیں ایک شخص کو حال آ گیا اور کہا تو سچ کہتی ہے اور دوسرے کو بھی وجد آ گیا اور کہا تو جھوٹ کہتی ہے یہ دونوں اپنی اپنی باتوں میں سچے ہیں یہ دونوں اپنی اپنی باتوں میں سچے ہیں کیونکہ جس نے کہا سچ کہتی ہے اس نے عاشق کو رنج و بلا و مصیبت میں دیکھا اور جس نے کہا تو جھوٹ کہتی ہے اس نے عشق میں دوست کے وسال کی راحت و لذت کو دیکھا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محض آواز سن کر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس میں الفاظ و معنی اور مطلب کو کوئی دخل نہیں ہوتا تم نے عرب کے اونٹوں کے افسانے تو سنے ہوں گے کہ صرف سارا بان کے گانے کی آواز پر ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ بھاری بوجھ کے ساتھ اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ جب اپنی منزل پر پہنچتے ہیں اور ساربان خاموش ہو جاتا ہے تو فوراً گر پڑتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں تو اس گروہ کے لیے سما کا سننا بھی اسی طرح ہے جس چیز کا ان پر غلبہ ہوتا ہے وہی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور وہی دیکھتے ہیں اس بات کا انکار کرنا مشاہدات کا انکار کرنا ہے جو شخص عشق کی آگ میں ہو ہو حق ہو یا باطل جل چکا ہو اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اب اس جگہ ایک نقطۂ یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ سما کی آفت و بلا سے تم محفوظ رہو اور وہ یہ ہے کہ جتنی بری صفتیں اور متغیر ہونے والی حالتیں ہیں وہ اپنی ذات اور نفس سے متعلق کریں اور جو کچھ صفات جمال و جلال اور بخش و کرامت ہیں اور تمام صفات کمالیہ کو حق سبحانہ و تعلیٰ شانہ سے متعلق کریں اگر ایسا نہ ہو تو کفر کا خوف ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حق تعلیٰ کی دوستی کے لیے سما کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ یہ شعر سن کر زاءول بمنت بمنت میل اوبعن میل کجاست است دامر وز ملول بودن از بہر چراست پہلے تیری توجہ جو میری طرف تھی وہ اب کیا ہوئی اور آج تو مجھ سے کیوں رنجیدہ ہو گیا ہے جس کو پہلے سے قوی ہدایت حاصل ہو یا کائے کمزور ہو جائے گی جب کیونکہ جب یہ شعر سنے گا تو خیال کرے گا کہ اللہ تعالی ہم پر جو انعام و اکرام تھے اب بند ہو گئے ہیں اس تغیر کو اللہ تعالی کے حق میں جانے گا تو کفر ہوگا نہیں بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ کسی تغیر کو اللہ تعالی کی ذات میں کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ تغیر او منع او حجاب و ملال اس کی طرف سے نہیں ہے اس کی بارگاہ ہر شخص کے لیے کھلی ہوئی ہے آفتاب کی روشنی کی طرح کوئی اس سے محروم نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص دیوار کے سائے میں رہنے کی وجہ سے حجاب میں آ گیا تو یہ تغیر خود اس شخص میں واقع ہوا ہے نہ کہ آفتاب میں جیسا کہ کہا ہے آفتاب برآمد اے نگاری دیر است بربند اگر نہ تابد ادبار است دیر ہوئی کہ آفتاب طلوع ہو چکا ہے اگر کسی شخص پر اس کی روشنی نہ پڑے تو خود اس کی بدبختی ہے تو چاہیے کہ حجاب کو اپنی نحوست یا کسی جرم و خطا پر محمول کرے جو کبھی اس سے سرزد ہوئی ہو نہ کہ نعوذ باللہ خدا کی طرف کیونکہ وہ ان سب سے پاک و مبرہ ہے اور کن طبیعت والا ناپاک کو بدبخ سما کی لذت سے متعجب ہوتا ہے وہ سننے والوں کی کیفیت ذوق و وج دو حال و استراب اور چہروں کا رنگ بدل جانے کا اسے یقین نہیں ہوتا اس کا تعجب کرنا ایسا ہے جیسا کہ جانور مغذ بادام یا اس کے حلوے کے مزے پر تعجب کریں یا نہ کو جمع کی لذت کا یقین نہ آئے یا کوئی جاہل و احمق خدا کی معرفت کی لذت اس کے جلال کی معرفت و عظمت اور اس کی سنائی کے عجائبات دیکھ کر متحیر و متعجب ہو ایسا شخص انسانیت سے خارج ہے اور اس کے انکار کا وبال اسی کی گردن پر ہوگا کیونکہ اگر کوئی نابینا سبزہ زار اور آب و راب رواں کے پرلطف نظاروں سے محروم ہونے کی وجہ سے انکار کرتا ہے تو کوئی تعجب نہیں وہ اس لیے کہ اس کو آنکھیں نہیں ملی ہیں جو ایسے فرحت بخش مناظر کو دیکھ سکیں اسی طرح اگر کوئی طفل نادان حکمرانی کی لذت اور بادشاہی نعمت اور راحت سے انکار کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ اس کا دل کھیل کود میں لگا ہوا ہے اسے بادشاہت کے لطف و مزے سے کیا واسطہ اگر کسی شخص کے دل پر کسی ایسے شخص کی محبت اور عشق کا غلبہ ہو جس کو دیکھنا شرم شرن حرام یا ناجائز ہے تو ایسا آدمی جب سمجھ اختیار کرے گا تو اس کے معنی و مطالب کو اسی حرام و ناجائز کی طرف لے جائے گا اس لیے ایسے شخص کے حق میں سما حرام ہوگا کیونکہ یہ اس کی فکر و تصور کو ایسے افعال و اشکال کی طرف متحرک کرے گا جو ممنوع اور ناجائز ہیں جو چیز حرام کی طرف حرکت دینے والی یا بلانے والی ہو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے اور سمر میں کسی کو اختلاف نہیں ہے لیکن ایسے شخص کے لیے جس کے دل میں خدا کی محبت کا غلبہ نہیں ہے کہ اس کو سما محبوب ہو اور اس میں ہوائے نفس غالب ہے کہ سما ناجائز ہو ایسے شخص کے لیے سما مباح ہوتا ہے جیسا کہ جیسا کہا کہ اور دوسری چیزیں مباح ہوتی ہیں الغرض سما کی تین قسمیں ہیں حلال حرام اور مباح کسی بزرگ سے سما کے متعلق پوچھا گیا فقال مستحب و اہل حقائق و مبہ لی شکی و و مکروح لاہل نفوسی و انہوں نے کہا کہ سما اہل حقیقت و معرفت کے لیے مستحب ہے اور اہل شک و ورا یعنی زاہد و پرہیزگار کے لیے مباح ہے اور اہل نفس و شہوت کے لیے مکرو ہے اور اس پر مشائقین کا اجماع ہے کہ قرآن کریم کو اچھی آواز اور خوش الہانی سے پڑھنا چاہیے بشرط یہ کہ اپنی حد میں ہو اور معنی میں کوئی خلل نہ آ جائے لیکن قصائد و اشعار کے متعلق جب حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاکلیم و فحسن ہو حسن القبی ہُن وہ کبھی ہو ہو وہ کلام ہے اگر اچھا ہے تو اچھا ہے اور برا ہے تو برا ہے یعنی جس نے سنا جس کا سننا حلال ہے جیسا کہ حکمت اور پند و نسائ کی باتیں آیاتِ الٰی کے استدلال خدا کی مہربانیوں اور نعمتوں کا ذکر اور متقی اور صلحے امت کی تعریفیں نظم میں ہوں یا نثر میں سب حلال ہیں جس کلام کا سننا حرام کیا گیا ہے اور کسی کی غیبت گالی گلوچ کسی کی برائی اور ہجو کرنا یا کفیہ کلمات بکنا نثر میں ہو یا نظم میں سب حرام ہیں اور ایسے اشعار جن میں شہروں مقامات و منازل ایام گزشتہ اور امم ماضی کا بیان ہو مباح ہیں جن میں خال و خط زلف و لب عقد قد و قامت چشم و ابرو کے حسن و خوبی کی صفت ہو اور اسی طرح کی نظمیں جن کو عام لوگ لوگوں کا مذاق پسند کرتا ہے مکرو ہیں یہ کراہیت نظم اور نثر دونوں کے لیے ہے مگر وہ علمائے ربانی جو صاحب تمیز اور اجازت و مجاہدہ کرنے والے الہام اور غیر الہام کو سمجھتے ہیں جیسا قسم میں اول میں ہم نے بیان کیا ہے ان کے لیے ہر طرح کا شعر سننا مباح ہے حضرت پیغمبر صلی اللہ, علی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ردوان اللہ علیہم نے سنا ہے بلکہ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم نے کہا بھی ہے اور سنا بھی ہے یہاں پر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے بعض ہر قسم کے اشار سننے کو حرام کہتے ہیں حالانکہ رات دن مسلمان بھائیوں کی غیبت کیا کرتے ہیں اور ایک جماعت ہر قسم کے اشعار سننے کو حلال کہتی ہے اور رات دن لغو اور بیہودا اشعار سنا کرتی ہے اور دونوں اپنے اپنے طریقوں پر دلیلیں قائم کرتے ہیں اب اس جگہ سمجھنا چاہیے کہ جو مسئلہ مختلف فی ہو اور وجوہات پر محمول کیا جاتا ہو اور اس پر اطلاق کے ساتھ جواب قائم کرنا خطا ہے اور صاحب کشف المحجوب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے مقتدہ تھے انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں مرو میں تھا وہاں آئمائے حدیث میں سے ایک محدث جو مشہور و معروف تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے سما کے مباح ہونے کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے میں نے کہا کہ دین میں ایک بڑی مصیبت واقع ہو گئی ہے خواجہ کیا لہو و لعاب اور تمام فسق و فجور کو حلال کر دیا ہے انہوں نے کہا اگر تمہارے نزدیک حلال نہیں ہے تو خود کیوں سنتے ہو میں نے کہا اس کا حکم وجوہات پر موقوف ہے کوئی مطلق حکم نہیں لگایا جا سکتا اگر دل میں اس کی تاثیر حلال ہو تو سما حلال ہے اور اگر تاثیر اس کے حرام ہو تو سما بھی حرام ہے اگر تاثیر مباح ہو تو سما بھی مباح ہوتا ہوگا جس چیز کا ظاہر حکم حرام و فسق ہو مگر باطن میں اس کے اثرات روشن ہوں تو یہ ایک وجہ ہوگی حلت کے وجوہ میں سے اس لیے ایک ہی چیز پر اطلاق کرنا محال ہوگا اب رہا رقص کرنا تو سنو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تین وجوہ بتائے ہیں اور کہا ہے کہ رقص کا حکم اس کے محرک پر محمول کیا جاتا ہے اگر محرک محمود ہے اور رقص اس کو بھڑکاتا اور ابھارتا ہے تو رقص بھی محمود ہے اور اگر رقص کا محرک مضموم ہے اور رقص اس کی برائی کو بھارتا ہے تو رقص بھی مضموم ہوگا اور اگر محرک مباح ہے تو رقص بھی مباح ہوگا اور کہا ہے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے ایسے موقعوں پر جب ان کو کوئی خاص چیز ملتی تھی تو اس کے سرور اور خوشی میں رقص کیا ہے عباس صالحین نے بغیر اظہار وجد و حال درویشوں کی موافقت میں اور موزونیت کے ساتھ رقص کیا ہے اور موزونیت اس لیے اختیار کی ہے کہ یہ بات ظاہر کر دیں کہ ہم پر وجد تو حال کی کیفیت تاری نہیں ہے احتراض انلکزب جھوٹ سے بچنے کے لیے اس کے باوجود کہتے ہیں کہ رقص کی عادت ڈالنا اہل اقتداء کے لائق نہیں ہے کیونکہ یہ اکثر حالتوں میں لہو و لعاب میں شمار کی جاتی ہے اور جو چیز بظاہر لہو و لعاب نظر آئے تو مقتدیان قوم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی نظر میں حقیر نہ ہوں اور لوگ ان کی پیروی ترک نہ کر دیں بہرحال کھیل کو شرن اور عقلن مناسب و مستحسن نہیں ہے بلکہ محال ہے کہ بزرگ و برتر حضرات اسے اختیار کریں لیکن جب سما میں دل پر بے قراری اور دماغ میں خ... خفتانی خ... قفقانی اثرات غالب ہو جائیں اور استراب قوت برداشت سے باہر ہو جائے تو رسم و ترتیب کا لحاظ اٹھ جاتا ہے اس وقت یہ مستربانہ حرکات نہ رقص ہوتی ہیں نہ اچھل کود نہ دل بہلاوا بلکہ وہ ایک جانکنی کا عالم ہوتا ہے اور نہایت سخت ہوتا ہے پس وہ شخص جو ان مستربانہ حرکات کو رقص سمجھتا ہے راہ ثواب سے کوسوں دور ہوتا ہے یہ تو ایک ایسی حالت ہے جو جو زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی جس نے چکھا ہی نہیں وہ کیا جان سکتا ہے وہ اس گروہ سے ایسی حرکتیں جو سرزد ہوتی ہیں وہ ان کی حالت کا استراب ہے رقص نہیں اگر کسی کو شک و شبہ یا اعتراض ہو سکتا ہے تو رقص میں ہو سکتا ہے استراب میں نہیں چنانچہ اشعار کا سننا اور حالت کا طاری ہونا احادیث سے ثابت ہے اور ان میں سے ایک صحیح حدیث یہاں بیان کی جاتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کہا یا رسول اللہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ کی امت کے درویش و فقرا امیروں کے اعتبار سے پانچ سو سال پیشتر بہشت میں داخل ہوں گے یہ خوشقبری سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا یہاں کوئی ہے کہ شیر سنائے ایک بدوی نے کہا ہاں ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہاتا ہاتا آو آو اس نے یہ شیر پڑھے لقد أَسَأَتُ حِيَّةُ الْحَوَىٰ كَبَدِي فَلَا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شفقت به فعنده قية وطريات مريكا لجيبر محبت کی سانپ نے ڈس لیا ہے اس لیے نہ کوئی طبیب ہے اور نہ جھاڑ پھونک اس کے لیے نہ کوئی طبیب ہے اور نہ جھاڑ پھونک والا مگر ہاں وہ محبوب جو مہربانی فرمائے اس کے پاس اس کا منطر اور طریک ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمایا اور جتنے اصحاب وہاں تھے سب وجد کرنے لگے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے مبارک دوش مبارک سے گر پڑی جب اس حال سے فارغ ہوئے معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کتنی اچھی ہے آپ کی یہ بازی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معا یا معاویہ لئی سب کریمن ملم یا تز اند سم ذکر الحبیب دور ہو اے معاویہ وہ شخص کریم یعنی سخی و با مروت نہیں ہے جو دوست کا ذکر سنے اور جھومنا اٹھے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے مبارک کی چار سو ٹکڑے کر کے حاضرین میں تقسیم کر دیے گئے اور تواجد میں تالیاں بجانے کے متعلق حضرت اطبا غلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی شعر سنا اور ہاتھ پر ہاتھ اتنا مارا کہ انگلیوں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے اور خواجہ ابو سعید ابوالخیر رحمتہ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا جب فقیر سما میں ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے تو شہوات اس کے ہاتھ سے خارج ہو جاتی ہیں اور جب زمین پر پاؤں مارتا ہے تو پاؤں کی شہوات نکل جاتی ہیں اور جب نعرہ مارتا ہے تو باطن کی شہبتیں باہر نکل جاتی ہیں لیکن سما میں نارا مارنا اس وقت درست ہے جب باطن میں جذبات کا اتنا غلبہ ہو کہ اس پر قابو نہ پایا جا سکے روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں ایک قصہ کہہ رہے تھے کسی نے نارا مارا موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا حق سبحانو و تعالیٰ نے مناجات کے وقت فرمایا بحبی صواہ و بحبی بے وج دی فل من کرب دی وہ میری محبت میں نعرہ مارتے ہیں اور میری محبت میں روتے چلاتے ہیں اور میرے قرب سے راحت پاتے ہیں تم ان کو مت جھڑکا کرو شیخ عبدالرحمٰن سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اپنی کتاب و سما میں یہ روایتیں جمع کی ہیں اب جانو کہ ان لوگوں میں ذوق و شوق کے اعتبار سے ہر ایک کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہوتا ہے بسن کوئی طائب سماں سنتا ہے تو حسرت و ندامت کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے مشتاق کو شوق دیدار زیادہ ہوتا ہے مومن کا یقین کامل ہوتا ہے مرید کو بیان کی تحقیق حاصل ہوتی ہے محبت کرنے والے کو تعلقات سے علیحدگی ہوتی ہے فقیر کے لیے نامیدی کی بنیاد قائم ہوتی ہے تمام چیزوں سے لوگوں نے کہا ہے کہ سما کی مثال سورج کی طرح ہے کہ ہر چیز پر اس کی روشنی یکساں پڑتی ہے لیکن ہر چیز اپنی استعداد اور ذوق اور مشرب کے اعتبار سے فائدہ حاصل کرتی ہے یہ کسی کو جلاتی کسی کو پکاتی کسی کو بڑھاتی اور کسی کو پکلاتی ہے اگر کوئی کہے کہ ایسی بے خودی اور بے خبری کی حالت میں قوال کے تال و سر پر رقص کرتے ہیں تو اس کی کی آواز اور نغمہ کو جانتے پہچانتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان نفسانی قوتوں اور خیالات و خواتر سے بے خبر ہوتا ہے تو اس کا دل زیادہ روشن اور قوی ہو جاتا ہے جب نفس کمزور اور دل روشن ہو جاتا ہے تو لا محالہ ضرب سما اور قوال کے نغموں کو بہتر جانتا اور سمجھتا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ جب ان لوگوں کا سما سچا اور حق کے لیے ہے تو چاہیے تھا کہ مقرب لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے اور قرآن مجید پڑھتے نہ کہ قوالوں کے گیت اور راگ سنتے کیونکہ قرآن کلام حق ہے اور اس کا زیادہ سننا بہتر ہے اس کا یہ جواب ہے کہ قرآن شریف کی کرت سن کر بھی بہت ذوق کو تواجد ہوتا ہے بلکہ اکثر آدمی اس کو سن کر بے ہو جاتے اور بعض جان بھی دے دیتے ہیں جیسا کہ کتابوں میں مستور ہے لیکن قاری کی جگہ قوال اور قرآن پاک کے ایوز نغمے اس لیے سنتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیتیں اُس شاد کے دلی جذبات سے کلی مناسبت نہیں رکھتیں کیونکہ ان آیتوں میں کفار کے کس سے معاملات کے احکام دنیاوی امور کو سرانجام دینے کے طریقے اور دوسری بہت سی باتیں ہوتی ہیں جب قارئین آیات کو پڑھے گا کہ, م... کہ ماں کو میراث میں چھٹا حصہ اور بہن کو آدھا حصہ ملے گا یا یہ آیت پڑھے کہ شوہر کے مرنے پر بیوی کو چار مہینے دس دن عدت میں بیٹھنا چاہیے تو ایسے مضمون سے شوق و محبت کی آگ تیز نہ ہوگی ہاں البتہ ایسا شخص جس پر عشق کا غلبہ ہو اس درجے ہو کہ ہر چیز کے سننے سے اس کو توجہ حاصل ہو خواب و مضمون مغ... اس کا مقصد سے دور اس کے مقصد سے دور ہی کیوں نہ ہو تو اسے سے توجہ ہوگا مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو قرآن یاد ہوتا ہے اب بہت پڑھا کرتے ہیں اور قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز زیادہ سنی جاتی ہے وہ اکثر حالات میں ارے دل ہو جاتی ہے تم نہیں دیکھتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب آ کر اول اول قرآن سنتے تھے کی کی خدمت میں آ کر اول اول قرآن سنتے تو روتے تھے ان پر حال تاری ہو جاتا تھا چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کن کما کنتم تم سم قلوبنا بنا ہم بھی تمہاری طرح تھے اب ہمارے دل جم گئے یعنی سخت ہو گئے یعنی قرآن سنتے سنتے کرا سکون آ گیا مگر سما کے لیے تین شرطیں ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے مکان زمان اخوان مکان چاہیے کہ مشائق کی خانقاہ ہو یا کوئی پاک و صاف ہوادار کشادہ اور روشن مقام ہو اخوان چاہیے کہ فقرا اور درویش اور یاران ران بز صحبت یافتہ اور ریاضت کشیدہ ہوں اور زمان یہ کہ دل تمام اشغال سے فارغ اور خالی ہو مگر سما کا ادب یہ ہے کہ جب تک ضروری نہ ہو سما نہ کرے اور اس کو عادت نہ بنائے اور ہر وقت سما میں مشغول نہ رہے تاکہ اس کی تعظیم و احترام دل سے نہ نکل جائے اور چاہیے کہ حرکت کی حالت کسی سے موافقت کی امید نہ رکھے حرکت کی حالت میں کسی سے موافقت کی امید نہ رکھے اور اگر کوئی موافقت کرے تو منع نہ کرے مگر کوئی تواجد میں ہے تو اس کے حال پر تصرف یعنی چھیڑ چھاڑ نہ کرے اور اس کو اس شعر کے لطف و ذوق سے نہ ہٹائے جس سے تواجد کر رہا ہے کیونکہ بڑی پریشانی اور بے برکتی کا باعث ہوتا ہے اور اگر قوال خوش الہانی سے گا رہا ہے تو اس کی تعریف نہ کرے کہ اچھا گاتا ہے اور اگر اچھا نہیں گاتا یہ نہ موزوں شیر پڑتا ہے تو نہ کہے کہ بہتر اور درست ادا کر اور اس سے دل میں رنجیدہ نہ ہو اور شرم سے اس کی طرف نہ دیکھے بلکہ خود صحیح اور درست سنتا رہے اور اگر کسی جماعت پر سما کی کیفیت تاری ہو اور تم کو اس سے کوئی حصہ نصیب ہو تو چاہیے کہ اپنی ہوشیاری میں ان کی مستی اور بے خودی کو نیازمندی کے ساتھ دیکھتے رہو اور تعظیم بجا لاؤ تاکہ اس کی برکتیں تمہیں بھی حاصل ہوں اور اگر تم خود صاحب سما نہ ہو تو چاہیے کہ کسی صاحب سما اور صاحب قدم کے سایہ دولت میں آ جاؤ دوسرا ادب یہ ہے کہ تمام حاضری نے محفل سر کو جھکائے رہیں اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں اور دوران سما بات چیت نہ کریں نہ پانی پئیں نہ دائیں بائیں دیکھیں نہ ہاتھ پاؤں اور سر ہلائیں بلکہ نماز میں تشہد کی طرح با بیٹھے رہیں دل کو خداوند تعالی کی طرف کلیتاً متوجہ رکھیں اور منتظر رہیں کہ سما کے سبب غیر سے ان کے دل پر سر الہی منکشف کیا جائے اور اگر کوئی وجد او حال کے غلبے سے کھڑا ہو تو اس کی موافقت میں یہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں اور اگر اس کی دستار یا ٹوپی گر جائے تو اٹھا کر رکھ لیں یہ سب باتیں اگرچہ بدعت ہیں اور صحابہ اور تابعین ردوان اللہ علیہم سے ثابت نہیں ہیں لیکن ہر بدت ممنوع نہیں ہے بہت سی بدتیں اچھی ہوتی ہیں جیسا کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ تراویح امیر المومنین عمر اللہ ان نے مقرر کی ہے اور یہ اچھی بدت ہے بدت مضموما تو وہ ہوتی ہے جو سنت الہی کے جو سنت کی مخالف ہو لیکن ایسے حسن اخلاق سے لوگوں کے دل کو خوش کرنا جن سے احکام شرعی میں کوئی نقص و خلل واقع نہ ہو محمود و مستحسن ہے ہر قوم کی ایک عادت ہوتی ہے ان کی اخلاقی عادات کی مخالفت کرنا بے تمیزی ہے شریعت کا فتویٰ تو یہ ہے ہے کہ فعلہ سے بے اخلاق لوگوں کے ساتھ ان کے ان کے اخلاق کے موافق اخلاق برتو اس برتاؤ سے قوم خوش ہوگی اور مخالفت سے متوش ہو جائے گی اس لیے ان کی موافقت کرنا سنت ہے لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہ ہوتے تھے تو اس طرح کھڑا ہونا وہ کراہیت سمجھتے تھے کیونکہ عرب کی عادت دوسری ہے اور عجم کی عادت دوسری پس ذکر سما اور اس کے احکام کے متعلق اس مکتوب میں جتنا کچھ لکھا گیا بہت کافی ہے وسلام